واہ واہ شہید ناتمامی ہے نجی اگر وہ تمام اور مکمل و کتا ہو جائے تو اس کے بعد تو جسکجو باقی نہیں رہتی ہے نہیں اس ناتمامی کے اندر ہی تو سارا راز حیات ہے لیکن نا ناتمامی اس قسم کی ہے کہ وہ ناکارا ہو کے نہیں بیٹھ گیا بلکہ اپنے آپ کو تمام مکمل کرنے کے لیے ہمارا جستجو ہے اور کیا لفظ ہے من شہید نا تمامی ہے رومی جس کے متعلق یہ کہتا ہے آپ سوچئے نا کہ اس کا مقام کیا ہو گیا شیشہ خدرا بگردوں بستہ تھا اس کی جو میں ہے کیفیت یہ ہے کہ وہ نیچے جو پستیوں کے اندر سے یہ چیزیں دیتا ہی نہیں ہے آسمانوں کے اوپر سے اس کے ساتھ کے اندر اپنے شیشے کو رکھتا ہے یہ نیچے رکھتا آسمان کے ساتھ بھی اپنے شیشے کو رکھتا ہے اور پھر مشرا ہے جی فکر شیل می ہا ہدا سدا یہ جو رونمائی ہوتی ہے نا دلہن کو دیکھنے کی نئی دلن جب آتی ہے تو اس کا جو گھنگٹ اٹھاتے ہیں تو اس میں وہ کچھ پیش کیا جاتا ہے سارے انسلامیاں کہندے ہیں آئی ہے نظر آتا تھا آج جوڑی ہے ہاں کیا مفرہ ہے جی وہ اسے رو رمائی کہتے ہیں وہ گھونگٹ اٹھاتے ہیں آ کے دلند کو دیکھنے کے لیے تو کچھ پیش हैं ہیں سلامی کے طور پر تو وہ کہتا ہے کہ اس کی فکر کے عروس کا گنگٹ اٹھانے کے لیے اگر کوئی آئے تو وہ جبرین بھی اگر آئے تو اس سے کہتا ہے کہ سلامی پیش کیجیے پھر اٹھاتی ہے دو فکر یعنی ذکر کا مقام نہیں ابھی اپنا لایا ہے ابھی اپنے انٹریکٹ کا مقام آیا ہوا ہے اور یہی وجہ تھی اس نے یہ کہا تھا کہ فطر بخشی باشکو ہے میں پرویز بخش یا عطا پر با خرت دافطر سے روح المی یہاں یہ کہتا ہے فکر شاہ جبریل ریل می خواہ صدا کیا بات ایسا کیا بلندی اور کیا خوبصورت انداز ہے بات کہنے کی کیوں اقام افقد بحیدے ماہو گرم رو اندر تبا لو ستے ہر حرف با اہلے زمین رندانہ گفت کیا تھا وہ رندانہ حرف جو کہا ہے دور جنت رو گو گت خانا گفت شولہ ہا در موج جس دیدام ہاں ہا ہا ہا کیا کہتے ہو اس کی آتش سوزا تو دیکھ سکے نا اس کے دھونے کے اندر مجھے شولے نظر آئے واہ واہ اور مشرا ہے صاحب میں سمجھتا ہوں یہ تو پڑا ہی نہیں جا سکتا کبریا اندر درس دید میں سمجھتا ہوں اس سے پیچھے رک جانا چاہیے یہ نہیں کہہ رہے کبری آؤ اندر سجود وہ ٹھیک تھا ٹھیک فکر شاید بریل بھی تھا اس نے کہا ہے اس کے متعلق تھا ہر جماؤ اشوک لی نالد چناؤ وی کشد او را فرا کو ہم یہ چیز ہے یہ مصیبت ہے اس <سفح> کے لیے فرا کو مثال دونوں میں موت ہے اس کے چاہتا ہے نو چاہتا ہے مین دان تیسٹ در آب ولش معلوم ہی نہیں کیا ہے اور اصل یہ ہے کہ من نہ دانم آج مقام و مندر اب دیکھتے ہو رومی کی کہیں مائی گئی یہ ہے اس کا مقام وہاں چلا ہے تو اس کے کندھے پہ اندو کی طرح ہاتھ رکھ کے چلا ہے اس طرح آگے آیا ہے رومی یہ کہہ رہا ہے کہ من شہید نا تمامی آئے کبری اندر سجوتش جیتا رومی اس کے متعلق ملے ہوئے اور چلے نا اگے اور اتنے چلے جا چل بولیا اس ٹگان دگ نو ٹگا کے ٹگ نا چلے جی جہاں دوست اب آیا جی وہ فلسفہ آیا اور ان کا وقت کیا ہو گیا وقت ہے ہمارے پاس اتنا سا دیکھ لیتے ہیں ایک اس کا سوال اور رمی کا جواب کیونکہ آگے جہاں بات آئے گی لمبی ہے اور پھر تو نو سوفن ہے اس کے اب بھی یہ سارا فلسفہ آ گیا وہی پیٹونک آئیڈیالزم یہ چیز جو ہے ایک ریسرچ چاہتی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں یہ جو تھی پلاتونی نظریہ ان کے ہاں کس راستے سے پہنچا ہندوؤں کے ہاں جو یہ فلسفہ پہنچا ہے یونان کا وہ تو حقیقت ہے کہ جب یہ سکندر یہاں آیا ہے وہ واپس چلا گیا اس کے ساتھ ہی بہت سے یہاں رہ گئے تھے یونانی اور اس زمانے میں یہی دور ہے ان کے ہاں کی فکر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ہے جو رہ گئے ہیں وہ صرف سپاہی نہیں رہ گئے یہ لوگ سپاہی نہیں اپنے ساتھ لایا کرتے ارفٹو اس کے ساتھ آیا ہے سکندر کے ساتھ تھا <تصفح> اس کا استاد تھا وہ ساتھ آیا لیکن عجیب چیز جو میں دیکھتا ہوں وہ رو کہ ایرسٹوٹیریل فلسفی جو تھی یا لاجک جو تھا ہندوؤں کے ہاں وہ نہیں آیا پلیٹانک آیا دو چیزیں انہوں نے لے لی ہیں ان سے جو یونانی آئے فائسا گورس کا, ٹرانس مائی گریشن آف سول کا،, کا, مسئلہ کا یہ تو تھا ٹرانسمائگریشن آف سول کا تناسب کا مسئلہ آواز کا یہ تو فیسا وارس کا ہے نا یونان کے ایک تو یہ انہوں نے لیا یہ جو سکندر آیا ہے اس سے پہلے کا جو دور ہے مجھے تحقیق میں اس سے پہلے ان کے یہاں یہ نہیں ملتا ٹرانس ٹرانسمائگریشن کا تو یہ تو قابل یونانی ہے اس کے ہاں سے آیا ہے اصل میں یہ جو ہے نا دوری تصور زندگی کا سائکلی پاؤڈر یہ یونان کا تصور تھا انڈیا کا یہ تھا نہیں تو یہ تصور جو ہے مائیگریشن آف سول کا تناسب کا آواگون کا اس کو کہتے دونوں چکر ہے یہ یونان کا ہے نا یعنی یونانیوں کے ہاں اصل میں یونان والوں نے یہ پلانٹ جو تھے ان کو انہوں نے حید میں یہ بہت آگے دینا اسٹرانی میں تو یہ جو تھے پلانٹ ان کی بڑی عظمت ان کے دل میں تھی ہر پلانٹ کو یہ گول دیکھتے تھے اس لیے فلاسفی ان کے ہاں کی یہ ہوئی کہ لائف کا سارا جو چکر ہے سائیکلک ہے یہ سائیکلک آرڈر ہے یونیورس کا وہ سائکلس آرڈر کے اندر یہ برتھ اور ری برتھ اس کے اندر فٹنگ کرتی تھی اس سے یہ بائٹا گائرس نے ٹرانسمائگریشن کا جو فلاسفی تھی یہ اس نے وہاں سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہندوؤں کے یہاں آ کے دھرم بن گئی یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ارستوں کا منتقل قبول کیا پلیٹروں کا جو تصوف تھا آئیڈلزم کا کہ یہ کوئی چیز خارج میں ایگزٹ ہی نہیں کرتی وجود ہی اس کا نہیں ہے یہ سب خیالات کے اندر کی چیز ہے یہ ہے نا یہ مایا ہے یہ ان کے یہاں پراک ہے ہندوؤں کے یہاں مادی دنیا یہ مایا ہے یہ فریم ہے یہ شراب ہے ایشور نے لیلا رچائی ہوئی ہے ایک کھیل کھیل رہا ہے ناٹک کا جس میں نہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے نہ بھنگی بھنگی ہوتا ہے چاہے ایکٹر ہی ہوتے ہیں ایشور کے لیے نا کہتے ہیں نا اسی لیے اے اے اے اے ایشور کے لیے ان کے یہاں نٹراجن ایک ٹرم نٹوں کا راجا تو نٹ تو یہ تھیٹر کے ایکٹر ہوتے ہیں ان کے یہاں کھیلنے والے نت راجن اس کو کہتے ہیں یہ مدراشیوں کا ابھی تک نام ہوتے ہیں ان کے مدراشیوں کا نگراج میں تو ایشور کی لیلا کہتے ہیں جس کائنات کو یا یہ ایشور کا خواب کہتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہے اور یہ سارا خواب ہے جو دیکھ رہے جس, جس وقت اس کی آنکھ کھل گئی یہ سارا کچھ مدوم ہو جائے گا یہ فلسفی جو ہے کہ یہ ریالٹی میں ایگزٹ نہیں کرتی ہے یہ پلیٹانک چیز یہ یہاں اتنی ہے اس کی ان کے یہاں ہندوؤں کے یہاں اس کے بعد سارا سکول اف تھاٹ ان کے ہاں جو ہیں دو ایک ہیں جو اس کے اندر الگ ہیں ورنہ اسی کے اوپر سارا بیس کیا ہوا اندر اسی سے آگے ویدانت ان کے یہاں کی آئی ہم کا فلسفہ ان کے یہاں آ گیا کہ یہ ساری چیز اگر یہ ایگزٹ نہیں کر رہی تو پھر یہ نظر کیا آ رہا ہے تو یہ ایشور نے اپنے مختلف روپ بھرے ہوئے ہیں جسے یہ کہتے ہیں اور پھر وہی آتما جو ہے انسان کے اندر یہ پرماتما کا جز ہے یہ انسانی فیکروں میں آ کے یہ پھنسی ہوئی ہے مادے کے دل میں اس میں سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ نجات یا مکتی ہے اور یہ ہو سکتی ہے کر کے دنیا کر کے علاق سے کر کے آگے یہ ہے نا میدان ساری جو ان کے ہاتھ کی اس کا بیسس وہی ہے کہ یہ دنیا ایگزٹ نہیں کرتی ان ریالٹی یہ اصل میں اس کے اگلا جو حصہ ہے نا کہ یہ پھر ہے کیا یہ اس کی وجہ سے ایک چیز ان کو تلاشنی پڑی تھی کہ یہ پھر ایشور ایگزٹ کرتا ہے خدا ایگزٹ کرتا ہے واجب الوجود وہی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے مختلف روپ ہیں جو اس نے بھرے ہوئے ہیں یہ ہے جی جو ان کے ہاں کا فرق کر ایران میں تو یہ عام ہونا تھا ایران کے اوپر تو گریک والوں کا بڑا اثر رہا تھا وہ تو ان کے ذہن ہے رہے کرتے تک اس لیے وہاں تو آنا تو یا تو یہ ان کے ہاں ایران اور ایرین تو ایک ہی ہے نا وہاں سے آئے ہوئے ہیں پارا تو جانا تھا اس زمانے میں یورپ تو ابھی کچھ ہے نہیں تھا فکری بار پر جب بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یورپ میں تو بہرحال ان کا یہ ہے دعویٰ کہ یہاں سے گیا ہے میں نہیں سمجھتا یہاں سے گیا ہے وہ تو عربوں نے جب یونانی فکر جو تھی اس کا ترجمہ کیا ہے اسپین میں آ کے تو یہ اسپین کے سکول تھے فلسفہ ہمارے ہاں تھا یہ بیگ لوگ ہے تو بہ گئے تو آیا ساڈے دویدن رفن استادن نشستن خفت نو مردن باہر قدرے سکون راحت بباد لگت تفاوت رہاگنا چلنا کھڑے ہونا بیٹھنا پھیرنا سونا مرنا ایسا تم دیکھتے ہو نا کہ ہر اگلی منزل میں ایک سکون ہے مارے پا جا وہ جوتی مارے بار قدرے تو یہ تو جی وہ جو فلسفی اربوں نے لیے ہمارے ہاں کا اپنا پنچواں کچھ نہیں کسی اسلامک فلاسفی کہتے ہیں کوئی آئی نہیں ہے یہ تو ہمارے ہاں کی ساری فلاسفی ٹکڑاؤ تھا ایک سکول کا پلیٹو کو لیے ہوئے دوسرا تھا اسکیٹول کو لیے ہوئے یہ آگے آ کے کوشش کی انہوں نے ابن اگنرش وغیرہ نے کہ ان دونوں میں کسی طرح سے مفاہمت کر دی جائے لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ہاں یہ تراجم کیے عربی میں ان کے ہاں آ کے یہ یورپ کے طالب علم پڑھتے تھے یہ فلسفہ تھا جو یہاں سے یہ وہاں لے کے گئے تھے یورپ کو یہ سارا فلسفہ یونان کا جو ہے ان راستے سے ملا اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں یہ اس اوریجنل سے اب جو چیزیں وہاں سے ملی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے ذرا سا اختلاف جو ہے نا تو وہ تو اختلاف سمجھنے کا ہے نا وہ یونان کا انہوں نے سمجھا انہوں نے اپنے ہاں یعنی ترجمے کیے اس ترجمے سے یورپ میں یہاں کے اپنی زبانوں میں پھر ترجمے ہوئے تو اس سے تو اس میں تفاوت آ جانا تھا نا وہ تفاوت جو ہے اس کا رنگ جو ہے اربک ہے اس کے اندر سپین والوں کا ہے یونان کا, یہاں کا نہیں ہے ویدانت کا رنگ نہیں اس پلس کے اندر اس لیے یہ ان کا دعوی تو پوچھو ہی نہ نا, نا ان کے ہاں تو گویا ایک دعوی تو یہ تھا نا کہ تو یہ بھارت کے علاوہ دنیا میں کچھ اور ہے ہی نہیں بارہ ویدانت سے لوکل کلر تو ان کا آیا ہے لیکن وہ اس کے لیے جو دلال بھی یہ جاتے ہیں اس میں یہ آیا ہے بہار بھی ان کے یہاں کی ہیں جو میں نے دیکھا تو ایران اور یہ تو ایک ہی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیاس جب ان کے ہاں سے گیا ہے وہاں سے زرکشت کا وہ, وہ یہ لینے کے لیے یہ تو ان کے ہاں کا یہ مطلب جو ہے مجوسوں کا تھا نا آگے سارا یہ ہولی اور بسنت اور یہ سارا اور آگ کی پرست یہ جو کرتے ہیں تو جب یہ وہاں گیا ہے تو وہاں سے بھی یہ یونانوں کا یہاں کا یہ جو فلسفہ بکھرا ہوا تھا اس کو کچھ ساتھ لایا ہے یہ کیونکہ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہاں فلسفہ زیادہ چمک گیا ہے انڈیا میں پہنچنے لیکن بہرحال فلاسفی ان کے یہاں کی پلیٹونک ہے منتق اربوں نے لیا اور وہ سارے اب جہاں دوست رومی سے پوچھتے ہیں عالم آلمد رنگس تو بے رنگی استحق دیکھا نا بالکل وہی کم بے رنگی جو ہے ریالٹی جو ہے الٹیمیٹ وہ تو بے رنگ ہے اس کے اندر یہ پرسپشن کے کوئی تعلق نہیں کنکریٹ کی کوئی چیز نہیں ہے وہ تی ریالٹی ہے چیست عالم اب سوال تین ہے چیست عالم چیست آدم چیس حق جس کو سوچ تین سوال اور یہ تین سوال ہیں یہ ساری دنیا کا فلسفہ یہی کے گرد گھومتا ہے چیس عالم چیز آدم تیس ہاد یونیورس کیا ہے مین کیا ہے مین اینڈ یونیورس کا تعلق کیا ہے ریالٹی الٹیمٹ کیا ہے یہی تو تین سوال ہے تینوں سوال ایک بار کر دے بچوں سے آپ مکاؤ کل میں دیکھا بھی انہوں کا پیڑا کھوٹا ہوں انہوں نے ایسا بھی جانا ہے گا میری آ گئی چوک ہے جی جانا ہے گا جی آپ دیکھیے نواب کیا مل رہا اور اس ڈیگیش فلسفہ جو میں یہ ہے نا کہ انسان خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جس سے وہ کچھ اپنا کام لے رہا ہے یہ جو کائنات ہے کنکریٹ ورلڈ کی اس کے اندر وہ آدمی کو ٹکراتا ہے تاکہ اس شمشیر کی دھار تیز ہو جائے یہ ہے جی سارا فلسفہ آپ کے یہاں کا اب جو شمشیر ہے وہ تو شمشیر زن کے ہاتھ میں ہے شمشیر تو صاحب اختیار و ارادہ ہوتی نہیں شمشیر کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی اس سے تو بالپور ہی نہیں ہو شمشیر جانا ہے نا جو کچھ یہ کرتا ہے اب شمشیر سے تشبیح دی جو آدم کو تو آدم ایک انسٹرومینٹیلٹی رہ گیا خدا کے ہاتھ کے اندر آپ صاحب اختیار و ارادہ رہا ہی باقی رہا یہ عالم اب وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ اس کے ٹکراؤ سے اس شمشیر کی دھار تیز ہو جاتی ہے اس شمشیر کا اپنا کیا مانتا ہے سب تیز ہو کن ہو ہو گیا آدمی شمشیر و حق شمشیر زان کیا آلمی شمشیر را سنگ پتن یہ وہ پسند یا فسان شان کو کہتے ہیں جس پہ لگائی جاتی ہے یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس ورلڈ آف کنکریٹ کے ساتھ اس کو بند کر دینا اس کو کو نیچے کر دینا آدمی شمشیر و حق شمشیر نہ اس کے ہاتھ میں یہ تلوار اور یہ یہ آلم ای شمشیر راسنگ لیکن اب آگے آتا ہے یہ اقبال یہ رومی نہیں ہے جو آگے جواب مل رہا ہے نا یہ اقبال ہے شرک و عالم آلمرا ندی ایسٹ کے اندر یہی ہوا کہ انہوں نے یہ جو ورلڈ آف کنکریٹ ہے اس سے چشم کوشی کی اور یہ سمجھتے رہے کہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کو پا لینا ہی مقصود ہے مشرق نے تو یہ کیا غرب در عالم خزیر از حق حقیق اقبال بول رہا ہے مغرب نے یہ کیا کہ وہ سارا کچھ اس نے اس عالم کو ہی ریالٹی سمجھ لیا اور سمجھ لیا کہ اس کے بعد الٹیمیٹ ریالٹی کچھ ہے ہی نہیں حق ہے ہی نہیں رومی کے زمانے میں تو یہ چیزیں تھیں ہی نہیں یعنی یہ غرب بچارا تھا ہی نہیں جس گاڑی میں سوال ہی نہیں ہے اور یہ تو فلسلہ اقبال کا ہے نا اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے نا کہ وہ غربیاں جو ہیں وہ عقل کے اندر ہیں اور شرقی جو ہے لیش کے اندر ہیں خیزوں نقشے آل میں دیگر بنے عشق را با ویر کی آمیز نے تو عشق اور ویر کی کو کوئی آمیختہ سے جو یہ دنیا تیار کرتا ہے یہ تو اقبال ہے تو یہ جو چیز ہے کہ گرب اس سے معروم ہوا ہے اور شرک میں وہ حق میں نظر رکھی کنکریٹ کو خیر باز کیا گرب اس کنکریٹ میں کھو گیا حق کو چھوڑ دیا تو یہ اقبال بول رہا ہے رومی کا پہلا جواب رومی کا ہے وہ اقبال کا نہیں ہو سکتا اقبال آدمی کو کبھی بھی یہ مقام نہیں دیتا کہ یہ خدا کے ہاتھ میں انسٹرومینٹ رہے اور یہ, یہ چیز جو ہے یہ جو فلسفی ہے پرسنالٹی کی اس کے خلاف ہے نو پرسنالٹی کین بی ان انسٹرومینٹ اور اے مینس ٹو این ادر پرسنالٹیز اینڈ واٹ ایور دی گریڈ آف پرسنالٹی یہ جو گاڈس پرسنالٹی یہ مین پرسنلٹی ہے یہ ڈگری کا فرق ہے کوالیٹیٹولی یہ ایک چیز ہے اور پرسنالٹی کوئی بھی کسی دوسری پرسنالٹی کے اینڈ کا مین ہو ہی نہیں سکتی یہ جو چیز ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی قزائد کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے اٹ از ڈیروکیٹری بوٹ ٹو مین اینڈ گاڈ کوئی پرسنالٹی بھی کسی دوسری پرسنالٹی کے لیے انسٹرومینٹ یا مینس نہیں ہو سکتی ایوری پرسنالٹی از این اینڈ وہ مقصود بھی ذات ہوتی ہے کہ کھڑکیاں کھول دیجیے گی کوئی ادھر کی آپ ادھر کی آپ کو دیجیے سنتے چلے جائیے اس لیے جو پہلا ہے نا جی وہ تو رومی کا ہے ان کے یہاں یہی کہ انسان مجبور محض کا اور خدا کے ہاتھ میں وہ مٹی نہیں آ رہی ہو اچھی آ رہی بات لیکن یہ ہے اقبال بول رہا چشم بر حق باز کر دن بندگی بے پردہ دیدن زندگی ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھنا اور خود اپنے آپ کو بھی بے پردہ دیکھنا یہ زندگی ہے وہ بندگی ہے وہ عطایت ہے بندہ بندہ کیوں آج زندگی گیرت برات زندگی کیا تھی خیش راہ بے پردہ دیتے اپنا سیلف جو ہے اس کو بے نقاب دیکھ لینا یہ ہے زندگی بندہ کیوں آج زندگی گیرت برات ہر خدا آ بندہ را گوئے صلاح اگر اپنے آپ کو انسان بے نقاب دیکھ لیتا ہے تو ایسے بندے پر خدا بھی درود و صلاح بھیجتا ہے یہ ٹھیک ہے قرآن میں ہے ان کے متعلق الاحدہ علیہم صلاح من رب وب الم یا دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ ان اللہ ملائے قطعی یوسل علحکم النبی تو دوسرا ہے نا وا ہوا یوسلی علی کن ہوا بلائے قطحی خدا سلاد بھیجتا ہے ان بندوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بے نقاب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی چیز ہے یہ خود فریبی ہی ہے انسان کو جو دور رکھتی ہے ان چیزوں سے اپنے مقام سے باخبر اگر ہو جائے انسان تو واقعی یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ ٹھیک کہا اس میں برات حصہ نصیبہ شب برات جو ہے یہ ہو جائے تو ہی سمجھا ہلوا منڈا رہ لوگ کس سے تقسیم ہوتے ہیں اس میں اپنے اپنے <تصفح> تقدیر کی کیلئے خان اس میں کی رات کے لیے نا خالص مجوسی تصور کر اس میں شب برات کہتے ہیں ہر کے ع تقدیر گاہ خا کے او با سوزے جان ہمراہ راہیے اپنی ڈیسٹنی سے جو واپس نہیں ہے تو وہ اس کی یہ پیتر جو ہے اس کا جسم کا وہ جان کی تپش کے ساتھ ہم نواز ہمراہ نہیں چل سکتا اس میں یہ جو تصور ڈویلٹی کا آگیا ہوا ہے باڈی اینڈ فور یا مائنڈ کا ایسا یہ اس کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنے مقام کو دیکھا نہیں تھا مقام خیش سے اگر وہ آگاہ ہو جاتے تو وہ پھر دیکھتے کہ اس کے ان کے اندر تنویت کی ڈویلٹی نہیں ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو اپنی تقدیر خیش سے آگاہ نہیں ہوتا وہ پھر اپنے اس قیدر کو اپنی جان کے تپش کے ساتھ ہم رنگ نہیں دیکھ سکتا یہ چیز اس نے بتا دی عالم آدم اور حق کے متعلق ایک سے رومی کا باقی جو ہے دوسرا یکسر اقبال کا اگلے جو ہے اقبال اور رومی کے دونوں کو تھے قبادی کی تھی انہوں نے وقت ہو گیا جہاں دوست آگے پھر اس چیز کی ذرا تفسیر بیان کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تم نے جو کہا ہے کہ مشرق جو ہے وہ گم ہو گیا ہے ان ہی کی دنیا کے اندر اور ورلڈ آف کنکریٹ میں نہیں آیا یہ تم نے ٹھیک کہا ہے اس کے اوپر وہ جہاںوش جو ہے وہ کچھ کبسہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نو باتیں ہندی فلسفے کی بیان کرتا ہے 38 صفحے سے پورا ہندی فلسفہ اس کے اندر آ ہے اور وہاں نظر آتا ہے کہ اقبال کی نگاہ ان کی فلسفے کے اوپر کتنی گہری ہے اور وہ بڑا ہی گہرا مقام ہے جیسا یہ لاہیں گہری تھی اتنا ہی گہرا وہ مقام ہے لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ہے ساری خاتوں کی دنیا ہی انکریت کی دنیا بالحق ہے جو قرآن دیتا ہے آج ہم جوید نامہ کے پینتیس سفے تک آ گئے چھتیس سفید سے ہم کھانے لیں